الواب والألف والياء وإعراب الإسم على ثلاثة أنواع رفع ونصف وجر والعامل ما به رفع أو نصف أو جر ومحل الإعراب من الإسم هو الحرف الأخير مثال الكل نحو قام زيد فقام عامل وزيد مغرب والظمة إعراب والدال محل الإعراب وعلم أنه لا يعرب لا يعرب في كلام العرب إلا الإسم المتمكن جی تعالی جی کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا مورب کا حکم کہ مورب کا حکم کیا ہے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کا جو آخر ہے وہ کیا ہے مختلف ہوتا رہتا ہے عوامل کے مختلف ہونے سے اگر عامل رفع کا تقاضا کرے گا تو اس پر رفع آئے گا اگر عامل جی عامل نصب کا تقاضا کرے گا تو نصب آئے گا اگر عامل جر کا تقاضا کرے گا تو اس پر جر آئے گا رفع بھی نصب بھی اور جر بھی پھر اس کی دو صورتیں ہیں کبھی لفظن ہوگا کبھی تقدیرن ہوگا لفظن جیسے جاءنی زیدن انی تو مرر تو بھی زیدن ہر حالت میں اراب بدل رہا ہے پہلی صورت میں زیدن مرفوع ہے کیونکہ جاء تقاضا انتا جا کر رہا ہے کہ میرا فائل آنا چاہیے اور فائل مرفوع ہوتا ہے رئی تو زیدن میں زیدن منصوب ہے اور تقاضا کیونکہ پہلے والے عامل کیا ہے کہ وہ فیل اور فائل دونوں بنا ہوا رہی تو, تو وہ مقول چاہتا ہے اور مقول منصوب ہوتا ہے مرر تو بھی زیدن میں زیدن مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے باہر سے جا ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ میرے بعد جو بھی یہ سماج وہ مجرور ہونا چاہیے اسی طرح جا یہ تو مثالیں کی لفظی کی تقریری کی مثالیں جا ان موسا رعیت تو, تو بھی موسا یہاں پر عنی ہے اور اس کا علاوہ کیا ہوتا ہے تقریری ہوتا ہے یہاں پر ہم جا علی موسا اس میں ہم کہیں گے پہلے جا علی موسا والی صورت میں ہم کہیں گے کہ موسا میں ضمہ تقدیری ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پر یہ ایسے جگہ میں واقع ہے جو محل جو کیا ہے محل رفع ہے یعنی رفع کی جگہ پر واقع ہے فائل کی جگہ پر واقع ہے لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا ضمہ تقریری ہوگا رعیت موسا میں کیا ہے یہاں پر موسا ایسی جگہ میں واقع ہے جو محل نصب ہے کیونکہ مفول کی جگہ پر واقع ہے اس سے پہلے ریت و فیل دونوں معلوم ہے موجود ہیں پر مر تو موسا کے اندر بار تجار پہلے اور موسا ایسی جگہ پر واقع ہے ایسے محل پر واقع ہے کہ جہاں پر کیا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے مجبور ہونا چاہیے تو یہ ہے کس کا حکم معرب کا حکم کہ اس پر کیا ہے رفنس جر آتا رہے گا یعنی اس کا اعراب بدلتا رہے گا عامل کے بدلنے سے یہ تھا آپ کا کل کا سبق جبکہ آج کے سبق میں آپ کو بتائے گا کہ اعراب کیا چیز ہے, ہے ون اعراب یہ ہے کہ مورب جو کلمہ مورب ہے جو لفظ مورب ہے یعنی اس کے آخر میں ہر طرح کا اعراب آ سکتا ہے وہ مبنی نہیں ہے اس کے آخر جو ہے وہ کیا ہے یعنی آ آ اس کا آخر جو بدلتا رہے مورب کا جو آخر میں بدلتا رہتا ہے وہ اعراب کہلاتا ہے یعنی مورب کے آخر میں کیا بدلتا رہتا ہے وہ اعراب کبھی زمہ آ جاتا ہے کبھی نصب آ جاتا ہے کبھی جر ٹھیک ہے نا یعنی کبھی پیش آ جاتی ہے کبھی فتح یعنی زبر آ جاتی ہے اور کبھی کسرہ یعنی زیر آ جاتی ہے تو یہ فتح نصب اور جر کیا کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا زما فتح اور کسرہ یہ تینوں جو ہیں یہ کیا ہیں اعراب ہیں کب زما فتح کثرت زما فتھا کسرہ اعراب ہیں ٹھیک ہے مورد کے جو آخر میں جو چیز مختلف ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جاید مرتب اب زید ان تینوں صورتوں میں مورب ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زید میں تبدیلی کیا آتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زید میں اور کوئی تبدیلی نہیں آتی ذا بھی اپنی جگہ پر ہے ٹھیک ہے زا بھی یا بھی اور دال بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اگر تبدیلی آ رہی ہے تو دال کے اوپر اعراب جو ہے اس کی آ رہی ہے کبھی وہ دال کے اوپر ضمہ آ رہا ہے یعنی پیش آ رہا ہے کبھی اس پر فتح یعنی زبر آ رہا ہے اور کبھی اسی دال پر کسرہ یعنی زیر آ رہی ہے تو یہ جو تغیر اور تو بدل ہو رہا ہے جو تبدیلی آ رہی ہے یہ جو اختلاف ہو رہا ہے مختلف ہو رہا ہے زید کا آخری کلمہ تو یہ کیا ہے اعراب ہے اعراب کا بتاتے ہیں اعراب کیا ہے زمہ فتح کسرہ یہ آپ کو بتایا ہے موربے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا رہے مختلف ہوتا رہے تو مورب کیا ہے زید مورب ہے اس کا آخر کیا ہے دال ہے اس کا آخر جو بدلتا رہتا ہے اس میں کیا تبدیلی آتی ہے کبھی کبھی فتح کبھی تی کسرہ کسرا کب زمت کسرتی آ گئی یعنی عراب کو آپ لوگوں نے جان لیا کہ عراب کیا چیز ہے تو آپ لوگوں نے علم النحب کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ عراب کی دو صورتیں ہیں ایک عراب حرکتی اور ایک عراب حرفی پڑھا تھا نا میں نے خود بتایا تھا ایک عراب ہوتا ہے حرکتی اور ایک ہوتا ہے حرفی حرکتی یعنی زیر زبر پیش والا اور حرفی جو ہوتا ہے وہ واؤ الف اور یا والا ٹھیک ہے تو اس حرکتی حر... کی صورت میں بھی اراب ہوتا ہے حرفی کی صورت میں بھی اعراب ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مورب کا آخر بدلتا رہے مورب کے آخر میں جو مختلف ہوتا ہے وہ اعراب کہلاتا ہے زما فتحہ کچرا اور واؤ الف اور یا کل وا و... وا ول و... علیف ول یا یہ مثالیں ہیں کس کی اراب حرفی کی یعنی کبھی تو آخر میں کیا ہو جائے گا واؤ بن جائے گا کبھی بن جائے گا اور کبھی ٹھیک ہوگی بات یہ آپ کو بتا دیے اعراب کا اعراب کیا ہوتا ہے جو آخر میں کیا ہے بدلتا رہے کبھی حرفوں کی صورت میں اور کبھی حرکتوں کی صورت میں جی کہتا وہ اراب الواعن اسم کا جو اعراب ہے وہ تین قسموں پر ہے اسم کا اعراب یعنی کوئی بھی اس پر کس کتنے اقسام کا اعراب آ سکتا ہے تو کہتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں کون کون سی رف اول ونس بل وجر آپ اس کو یوں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا کیسے عبارت یعنی کیسے پڑھیں گے آپ اس کو ارا بل اس میں बुन تلا ان کی ترکیب اصل میں یہ ہوتی ہے احدوہ سانی سوہا یعنی ان کی مبتدا موضوع ہوتی ہے اور یہ اہارے کے سارے خبر کہلاتے ہیں رف اون احدا یعنی ٹھیک ہے نا یعنی ان میں سے پہلی جو ہے وہ رف یہ تو یہ عبارت آدمی رف ان نسم جو بچا تو عراب کی تین قسمیں رفا نصب جر رف میں کیا آتا ہے زما بھی آ سکتا ہے وہ بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے نصب میں کیا ہے فتح بھی آ سکتا ہے اور الف بھی آ سکتا ہے جر کے اندر کچرا بھی آ سکتا ہے اور یا بھی آ سکتی ہے یعنی حرکت اور رفی دونوں عراب کی تین قسمیں ہیں رفا نصب اور جر ون عامل کہتے عامل کیا ہے ہم نے پہلے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ مورو کیا ہے مورو وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا رہے اب وہ جو عوامل رفظ پڑھا تھا تو کہتے ہیں عامل کیا چیز ہمیں پتہ تو ہو کہ بھائی عامل کیا ہے کہتے ہیں ماں بھی یہ رف اور نصب اور جر کہ جس کی وجہ سے رفع اور نصر اور جر ہوتے ہیں یعنی ہم کسی بھی عزم پر رفع کیوں پڑھتے ہیں وہ عامل کی وجہ سے پڑھتے ہیں جر کیوں پڑھتے ہیں وہ عامل کی وجہ سے پڑھتے ہیں نصر کیوں پڑھتے ہیں عامل کی کیوں ایسے کی کہ پڑتے ہیں تو ماں وہ کہلاتا ہے رفعن جس کی وجہ سے رفع ہو اور نصب یا نصب ہو یا جر ہو ٹھیک ہے نا رفع نصب جر رفع کہتے ہیں حالت رفی کو نصب کہتے ہیں حالت نصبی کو جری کہتے ہیں حالت جری کو اب حالت رفی میں کبھی لازمی نہیں ہے کہ رفع ہم یہ کہیں کہ یہ حالت رفع ہے تو وہاں پر ضمہ ہی ہو بلکہ واؤ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور کبھی تقدی بھی ہو سکتا ہے ضمہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا جیسے جا ان کے اندر حالانکہ وہ والا رفی میں ہے جانی جا موسا ٹھیک اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ جانی جا مسلم یہاں پر تو زمہ کہیں بھی نہیں ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے وہ ہے تو کیا کہا ولام رفع محل ایک اور چیز کہ عراب کا محل کیا ہوتا ہے ہم یہ کہ محل اراب آپ نے آپ یہ بھی سنے گئے کہ اصطلاح کہ محل اراب کیا ہے محلے اعراب یعنی اعراب کا محل اعراب کی جگہ کہ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ مورد ہے مورد اس پر اعراب جاری ہوگا عامل کی وجہ سے اعراب مختلف ہوتا رہے گا فہی وہ اعراب کہاں پر مختلف ہوگا اب زید ہے زید ایک کلمہ ہے زید اس پر پہلا حرف ذا دوسرا حرف یا اور تیسرا حرف آخری والا دال اب جو محل اعراب ہیں ہم کہیں گے کہ یہ عامل کی وجہ سے کہاں پر اختلاف آئے گا تو کہتے ہیں بالکل آخری کلما کا جو آخری لفظ ہوگا اس پر جو اعراب آئے گا وہ محلے عراب کے لائے گا تو لہذا اگر زیٹ کو لے لیں تو یہاں پر کیا ہے دال عمر کو لیں گے تو را بکر کو لیں گے تو بھی را زینب کو لیں گے تو با فاطمہ کو لیں گے تو آخر میں جو تا ہے عائشہ وغیرہ وغیرہ الاخر. تو محل عراب ہے تو کلما کا جو آخری حرف ہوگا وہ محل اعراب کے گا اب ایسا نہیں ہے کوئی کہہ کہ بھائی جا عنی زیدوں تو کہتے جا زید تو ہے آپ نے تو کہا تھا کہ جا جب بھی آئے گا تو یہ فائل کا تقاضا کرتے اور فائل مرف ہوتا ہے پڑھو نہیں بلکہ عرب کیا ہوتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ محلے وہ کلمہ کا آخری لفظ ہے جی آخری لفظ ہر محل من الاسم حرف اب سب کی مثال دیتے ہیں ایک ایسی مثال دیں گے جہاں پر آپ کو عراب بھی بتائیں گے عامل کیا چیز ہے اور آپ کو محل, بھی بتائیں گے کہ محل کیا آپ کام کیا مثال ذہن میں رکھے اب کام کہتے ہیں کہ کام عامل ہے دیکھو کاما عامل ہے نا کام عامل کاما جو ہے اس کے اندر عامل ہے وہ زعید اور زید جو ہے وہ مورب ہے یعنی کلمہ مورد ہے نہیں اس پر جاری ہو سکتا ہے ضمہ تو زید میں جو آخر میں ضمہ ہے یہ اعراب ہے آپ کو عامل بھی بتایا کہ عامل کیا ہے اسے مورب بھی بتایا کہ وہ کیا ہے اعراب بھی بتایا کہ اعراب کیا چیز اور محل اراب چار چیزیں قامدہ مثال ہے قام از کو عامل بتایا کام عامل ہے کیوں اس نے عمل کیا ہے زیدن اور اس کو فائل بنایا ہے اور اس کو رفا دیا ہے کاما کی وجہ سے رفع آیا ہے زید پر اس لیے کاما فیل ہے اور فیل تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اس کے لیے فائل ہونا چاہیے لہٰذا کام عامل ہے اب ہم نے زید کو دیکھنا ہے کہ بھائی کاما عامل تو ہے ٹھیک ہے فائل کا تقاضا کرتا ہے اب آیا زید کیا ہے اس پر ایسا عراب آ سکتا ہے کہ ہم اس پر حالت رفی والا اراب لائیں جی ہاں کہتے جی بالکل زید مورب ہے آپ اس کا اراب ہر طرح کا جاری کر سکتے ہیں تو زید کیا ہوا کلم مورب ہے کیوں کہ یہ مبنی بھی نہیں ہے اور مبنی الاصل کے مشابے بھی نہیں ہیں مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین تمام حروف فیل ماضی اور امر حاضر ٹھیک ہے اچھا جی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اعراب اس میں سے کیا ہے عام زید اعراب کیا ہے تو زید کے آخر میں جو دو پیشے ہیں یعنی ٹھیک ہے دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش جو ہے یعنی زمہ ہے وہ کیا ہے اعراب ہے محلے عراب کیا ہے تو کہتے ہیں کے آخری جو لفظ ہے دال وہ کیا ہے محلے عراب ہے کتاب میں دیکھیے گا مثال اور تمام چیزوں کی مثال یعنی ان تمام کی عورب کی مثال اراب کی مثال عامل کی مثال تو محلے عراب کی مثال کہتے ہیں نہ وہ کاما قام زیدن زید والی مثال میں فقام عامل قام کاما جو ہے یہ عامل ہے اور زعید مورب اور زید مورب ہے و اور ذمہ اعراب اور ذمہ جو ہے یہ کیا ہے دال محل الراب اور دال جو ہے کیا ہے محل عراب ہے اب یہاں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ کے لیے جو مورم ہوگا وہرب ہو ہے اس کے لیے جیسا عامل آئے گا اس پر کیا کرتے رہتے اس میں تغیر تبدل لاتے رہتے ہیں جیسے تو پہلے مظاہرے کو ہم کیا کرتے ہیں یعنی مرفو پڑتے ہیں لیکن جیسے اس پر چیز تو اس ہو جاتی ہے لم ایک دم سے مظاہرے پر کیا جاتا ہے جزم آ جاتا ہے صبا لن وغیرہ لگاتے ہیں تو ایک دم سے نصب آ جاتا ہے, ہے نا تو یعنی یہ مورب ہے ٹھیک ہے خیل مظاہرے مورب ہیں اور ساتھ ساتھ متمکن کے میں پڑھ گیا چکے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس میں غیر متمکن کی بی تو وہ کہتے ولام جان نہیں ہوتا فی کلام عرب کلام عرب میں اسم المتمتن اسم المتمتن اور فعل مزارع دو چیزیں محرم ہوتی ہیں وہ سید جی ہکم ہو حکم آ جائے گا انشاءاللہ اے بحث فیل کی بحث میں پھر اسم ثانی انشاءاللہ تعالی اس میں ثانی جب ہم پڑھیں گے وہاں پر انشاءاللہ اس کی پوری بحث آ جائے گی کہ فیل مظاہرے کے کون کون سے چیزیں جو وہ کیا ہیں ہیں کون کون کی مبنی کیا تفصیل ہے یہاں تک آپ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی بس یہ تھا آج کا سبق آپ کا بلکہ عید عید سے پہلے پہلے کا آپ کا سبق ٹھیک ہے کل آپ کی کلاس نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کل ساڑھے دس بجے یعنی دس بج کر تیس منٹ پر آپ تو موم مین روم انسپیک پر تشریف لائیے گا ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو چھٹیاں کا بھی بتائیں گے کہ ہم آپ کو کتنی چھٹیاں دیں گے عید کی ہاں جی اور کیا نام ہے اس کا اور آپ کے ذمہ کام کیا ہے آپ کو یہی ہے کہ ہدایت الناحق مصنف کے حالات سے لے کر ہدایت الناحق کی تعریف موضوع غرض وغیرہ تمام چیزیں یہاں تک جو پڑھا ہے جو جو میں نے پڑھایا ہے جیسے جیسے پڑھایا ہے ویسے ویسے آپ کو یاد ہونا چاہیے جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ شاء عزیز میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو کل بتا دیں گے انشاءاللہ وقت پہ تو اعلان اچھا نہیں لگتا ویسے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے صحیح ان شاء اللہ کل ہی آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو ہم سن کے خوشی ہو لیکن کل آپ کا سبق نہیں ہوگا سیٹرڈے سنڈے سے آپ کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک کوشش کیجئے گا ان سک پہ تشریف لائیے ٹھیک ہو گیا آپ کا سبق ہے یہیں پر آپ کا سٹاپ ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں سب سے سنوں گا رول نمبر چار ٹھیک ہے ہاں جہاں سنا ہے نا کوئی بات سمجھ تو ان سے تعاون لے لینا ہے رول نمبر تین سے رول نمبر سات سے رول نمبر پانچ سے ٹھیک ہے نا کل نہیں ہوگی نا کل نہیں ہوگی دس پیس اگر کلاس ہوتی ہے تو کلاس نہیں ہوگی ٹھیک ہاں دس تیس سے پہلے کی جو کلاسز ہیں وہ بھی آپ نے کل باقاعدگی سے لینی ہے اور پھر گیارہ کے بعد جیسی یعنی دعا ہوتی ہے اس کی اس دعا کے بعد بھی اگر آپ کی کلاس ہے تو وہ بھی آپ نے باقاعدگی سے لینی ہے لیکن جو ٹائم ہم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ساڑھے دس بجے آپ لوگ انسپیک پہ آ جانا پھر جب تک دعا نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کی کوئی کلاس نہیں ہوگی دعا ہوتی ہے تو پھر آپ جہاں تشریف لے جانے ہوگی بات اللہ تبارک بتانا آپ تمام کیا تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں رب للہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھا کریں سر اور رکھتے رہا کریے گا ضرور سلام علیکم